وعلی یا نور اللہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدی دود و سلام پیش کرنے کے جہاں دنیاوی منافع ہیں ان سے کہیں بڑھ کر آخرت میں اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں ایک روایت جس میں پیارے آقاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلب روز قیامت مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین کلب روز قیامت کی ہوش و ربا گرمی دل ہلا دینے والی تکالیف حیران کن حد تک پائی جانے والی تکالیف مسائب عالام نہ جانے کیسی کیسی آزمائشیں انسان کو درپیش ہوں گی اس مصیبت کی گھڑی میں آزمائش کی گھڑی میں مشکل گھڑی میں جبکہ بڑے بڑے لوگ اپنے انجام کے بارے میں متفکر ہوں گے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارا حال کیا ہوگا اگر اس وقت کسی کو اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش وقت ہوگا اور کون اس وقت یہ چاہت نہیں کرے گا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو اس کا ایک ذریعہ قربے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانے کا نسخہ دنیا میں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بیان کیا گیا نیت کیجئے ان شاء اللہ ہم بھی کوشش کر کے بکثرت درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیں گے ان شاء اللہ ز جب ہم غور کر کے فکر کر کے اپنی توجہ کر کے درود پاک کو پڑھیں گے اس کے برکات اور منافع ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ضرور نصیب ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آج بھی ملک بھر کے مختلف علاقوں سے شہروں سے قصبوں سے موصول ہونے والی کالز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے جنہوں نے اپنے کالز ریکارڈ کروائی تھیں چونکہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا سلسلہ تھا تو اس سے پہلے جو کال ہمیں ریکارڈ کروائی گئی تھی آج ان کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنا رہے ہیں تو جنہوں نے اپنے کالز ریکارڈ کروائی تھیں بالخصوص وہ اسلامی بھائی اور بالعموم تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ شاء علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی پھول حاصل کرنے کی نیت سے ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیں گے تو جنہوں نے خواب بیان کیے ان کو تو تعبیر بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کے لیے جو ضمن مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی ان شاء اللہ فائدے سے خالی نہ ہوں گے اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے خوابوں کو اچھا فرمائے وہ خواب خواہ ہم سوتے میں دیکھتے ہوں یا جاگتے ہوئے دیکھتے ہوں جی ہاں سوتے میں خواب دیکھنا تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا لیکن شاید جاگتے ہوئے دیکھے جانے والے خوابوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے ہر شخص خواب دیکھتا ہے مستقبل کے بارے میں ہر ایک کا اپنے خواب ہوتا ہے بچے کے اپنے خواب ہوتے ہیں جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں یہاں تک کہ بورے کے بھی کچھ خواب होते हैं तो ہر شخص جاگ رہا ہو خواب دیکھتا ہے سو رہا ہو تو بھی خواب دیکھتا ہے جاگتے ہوئے خوابوں کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کیسا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس کو کرنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں البتہ جو واقعی خواب ہوتے ہیں حقیقی خواب جو کہ نیند کی حالت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی تعبیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بطور نعمت کے دکھائے جاتے ہیں جس میں اچھی خوشخبریاں ہوتی ہیں جنہیں مبشرات کا نام بھی دیا گیا خوشخبریوں کا نام بھی دیا جاتا ہے اور بعض خواب جو ہے وہ انسان کے لیے کسی بری خبر کا پیش خیمہ بھی ہوتے ہیں لیکن تعبیر معلوم ہونے پر اس کی اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے فضل سے مسلمان کے لیے انعام ہے اس کے لیے ایک تحفہ ہے کہ اس کو اس خواب کے ذریعے کسی آئندہ پیش آنے والی آزمائش مشقت مصیبت نقصان کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے اور انسان آگاہ ہو کر اس سے بچنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اچھے اچھے خیالات ہوں گے تو ہمیں جو سوتے وقت خواب نگر آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور اچھے ہوں گے کہ خواب میں انسان کے رجحانات کا اس کے زندگی میں درپیش ہونے والے واقعات کا ماحول کا جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے اس کا اس کے دوست احباب کا اس کی علمی لیاقت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا کرتا ہے آئیے کالز کی طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر نے اپنا کیا خواب بیان کیا پھر انشاءاللہ شاء اس کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہوں. میں پنجاب سے عرض کر رہا ہوں محمد عبداللہ اللہ تاریخ خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے بچوں کی والدہ گھر واپس آ رہے ہیں یعنی ان سے سلو ہو رہی ہے تو اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی جائے جزاک اللہ خیر بتارے السلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبداللہ بھائی نے جو کال کے دوران وضاحت بیان کی تھی تو اس میں یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ ان کے بچوں کی امی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی ہیں تو آپ کے خواب کا تعلق تو آپ کے انہی خیالات کے ساتھ ہے اس کی تعبیر تو نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ غور فکر کرتے ہوں گے سوچتے ہوں گے تو وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آ گئی اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے اور جو آپ نے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی ایسا ہی کرے کہ ظاہر ہے کہ جب گھر میں ناچاکی ہوتی ہے اور یہ ایک یوں سمجھے کہ بہت آگے کی حد ہوتی ہے لڑائی جھگڑا نوک جھونک ہونا تو تکار ہونا تھوڑی بہت بد مزگی کا ہونا یہ بھی ظاہر ہے کہ برا ہے اچھا نہیں ہے لیکن اسی کی زوجہ کا بچوں کی امی کا یوں روٹ کر چلے جانا یہ یقیناً بہت تکلیف دہ اور گھر کے لیے بہت ہی نقصان دہ بات ہوتی ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے البتہ عبداللہ بھائی آپ سے عرض یہ کروں گا کہ آپ اس کے لیے اقدامات کر رہے ہوں گے کوششیں کر رہے ہوں گے عملی طور پر اقدامات کیجئے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک وی سی ڈی ہے ویڈیو سی ڈی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو اس وی سی ڈی کو حاصل کر کے ضرور دیکھیے اور اگر پہلے دیکھ چکی ہیں تو دوبارہ دیکھ لیجئے الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو جھگڑے ناچاکیاں اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی اور ان جھگڑوں کا آپ نے حل بھی عطا فرمایا ہے اور اس کی ایک ایسی بہار ہے جو آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ ترغیب بھی ہوگی کہ کسی جگہ پر اسی طرح ناچاکی کا سلسلہ تھا تو وہ جو عورت تھی اس کو اتفاق سے امیر علیہ سنت کی یہ وسیلی ہاتھ لگی دیکھنے کا موقع ملا تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ مرد ہی کو منانا پڑتا ہے بیوی بی روٹ کر چلی گئی اب جو بھی معاملات ہوتے ہیں لیکن اس وی سی ڈی دی کو دیکھ کر اس عورت کا اپنا ذہن بن گیا کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں یہ درست نہیں اس کا اپنا ذہن بنا اور وہ خود چل کر اپنے گھر واپس آ گئی اور اس نے اپنے شوہر سے مافی تلافی کر لی تو اس طرح کی بک بہاریں سامنے آئیں ہو سکے تو کسی ذریعے سے آپ وی سی ڈی وہاں تک پہنچا دی جہاں پر ان کے لیے دیکھنا ممکن ہو آپ بھی دی دیکھ لیجئے اور امیر اہل سنت دامت برکات و ملا نے جو اس وی سی ڈی میں مدنی پھول ارشاد فرمائے ہے ہمارے عبداللہ بھائی کے لیے بھی اور مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کے لیے بالخصوص جو صاحب خانہ ہیں شادی شدہ افراد ہیں ضرور دیکھیے انشاءاللہ عزوجل اس وی سی ڈی کو دیکھ کر آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے کتنا بڑا خزانہ حاصل کیا اور عموما جو ہمارے گھروں میں ناچاکیوں کی صورت پائی جاتی ہے اس کا علاج آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا سنت کے اپنے الحمدللہ مدنی پھول ہیں خکمت اور سے آپ نے جو ہمیں نسخے ارشاد فرمائے ہیں, تو کسی نقصان سے پہلے ہی نقصان سے بچنے کی تدابیر کی جاتی ہیں تو آپ پر کرم ہے آپ کے گھر میں ایسی کیفیت نہیں تب بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہونے کے اسباب سیکھنے کا موقع آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ عبداللہ بھائی کے لیے مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے دامد کی یہ دیکھنا یقینا مفید رہے گا وہ مدنی چینل کے ناظرین جو مکتبت المدینہ تک اپنی رسائی نہیں پاتے ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں پر مکتبت المدینہ نہیں یا ہے تو اتنا زیادہ دور ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے ڈبلو اس ویب سائٹ پر آپ کو یہ ریسیڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے انشاءاللہ مل جائے گی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گھروں میں لڑائیوں جھگڑوں سے ہمیں محفوظ رکھ کے خوشیاں نصیب فرمائے امن نصیب فرمائے اور ایسا رہنا نصیب فرمائے کہ جو ہمارے دین و دنیا دونوں کے لیے مفید ہو اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی. السلام علیکم میں جمیل بات کر رہا ہوں کرچ سے میری بہن خواب دیکھتی رہتی ہے ہمارے گھر کے اوپر سے جال گھوم رہے ہیں گھر کے اندر آ کے پڑ جاتے ہیں مسلسل تین چار سال سے خواب دیکھ کے آ رہی ہوں مہربانی کرے آپ کی اس خواب کی تبیر بتائیں پیرے میں اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے ویسے ہی باب اوقات اس طرح کے خواب جو وہ نظر آ جاتے ہیں بعض اوقات بندہ اس طرح کا سوچتا بھی ہے تو اس کو خواب کے اندر اس طرح کا معاملہ نظر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی اور خیر کی دعا اب بھی کریں اپنے جنہوں نے خواب دیکھا ان سے بھی کہیں دعا کی کثرت کریں اور اس معاملے کی طرف توجہ نہ کریں اگر اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے معاملات کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنا معلومات رکھنے کا شوق ہے ان کو تو ان کو آپ اس سے بات رکھیں کہ اس طرح کی خبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا الٹا بندے کو بعض اوقات خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں جس سے ٹینشن بھی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی دعا کریں البتہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں عمران بات کر رہا ہوں خواب دیکھا تھا کہ ہر کلر کی بوتل کوئی اوپر سے پھینکتا ہے اور اس کے اندر لال کے چپ لگی ہوئی ہوتی ہے یہ خواب دیکھا سر عمران بھائی باول مدینہ سے آپ نے کال کی اور اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا تو یہ خواب بے ربط ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحمید صلی اللہ محمد بات کر رہا ہوں سے سر مجھے ایک دن خواب میں یہ نظر آیا کہ جو میری اپنی شریک اہلیہ تھا کہ جن سے میرے آپس میں میری بنتی نہیں تھی وہ ایک دن انہوں نے مجھے خواب میں نظر آئے کہ میرے پاس اللہ پاک نے مجھے پیسے دیے وہ مجھے کہتے ہیں یار تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پیسے کیسے آ گئے کیا وجہ ہے سر اس کا میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس کی کیا بے رب خواب ہے اس کی بھی تعبیر نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی محمد, محمد اشفاق اتاری بات کر رہا ہوں مندی گاہ سے حضور والا میرے نانا جی نے ایک خواب دیکھا نانا جی خواب میں کیا دیکھتے ہیں انہوں نے آسمان پر دو ستارے دیکھے چمکتے ہوئے جناب والا مہربانی فرما دیجئے کہ اس کی کیا خواب کی کیا تعبیر ہوگی اشفاق بھائی اپنے اپنے نانا کا خواب بیان کیا آسمان پر دو ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا اچھا خواب ہے قوت و عزت ملنے کی علامت ہے تو اپنے نانا کو خوشخبری دیجیے اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر شکر بھی ادا کریں اور مزید نیکیوں میں رغبت رکھیں کہ اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہوا کرتا ہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں قوت ملے عزت میں مزید اضافہ ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو قوت ملنے پر عزت ملنے پر مزید دل میں آجزی کو پیدا کرنا چاہیے نہ یہ کہ اگر قوت و عزت ملے تو بندہ اس کا استعمال غلط طریقے پہ کرنے لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو اچھا خواب ہے اپنے نانا کو مبارک دیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا بھی عرض کیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبی السلام علیکم ارشد علی وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں میں مجھے پتا چلا کہ میں تھوڑی دیر میں دو تین گھنٹے بعد فورت ہو جاؤں گا جب دو تین گھنٹے ہوا تو مجھے میں اپنے دوست کو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں فورت ہو جاؤں گا لیکن جب وہ وقت قریب آیا تو وہ چونکہ نماز فجر کا وقت ہو گیا مجھے نا میں اٹھ جاؤں گی مجھے یاد آ گئی ہے پلیز اس کے لیے آپ کی تبیل بتائی ہے ارشد بھائی ماشاءاللہ ابھی تک آپ حیات ہیں خواب میں آپ کو تنبیہ کی گئی غور کریں اگر واقعی ایسا ہوتا اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ بس عنقریب میرا انتقال ہونے والا تھا ہو جاتا تو آج کہاں ہوتے غور کیجئے اگر واقعی ایسا معاملہ میرے ساتھ درپیش ہو چکا ہوتا تو اب تک کی جو میں نے زندگی بسر کی گزاری یا اس میں میرے اعمال ایسے ہیں میں اپنے آپ کو ایسے اعمال بکثرت کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں پاتا ہوں کہ میری نجات ہو جاتی جب گناہوں کی کثرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کی بجا آوری کرنے میں میں نے زندگی گزاری یا گناہوں میں غور کیجئے اس طرح کا خواب مسلمان کے لیے اس طور پر نعمت ہے کہ اسے گویا کے ایک موقع اور دیا گیا تنگی کی گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے کہ اس نے مزید موقع عطا فرمایا مزید زندگی ہے ویسے تو یہ ہر لمحہ ہر شخص کے لیے نعمت ہے کہ ہم جو بھی زندگی پاتے ہیں جو بھی زندگی کے سانس ہیں ہمیں جو بھی وقت مل رہا ہے دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ آج ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے عبادت کرنے کا موقع ہے اگر فرائض اور واجبات میں کمی رہ گئی تو اس کے اضالا کرنے کا موقع ہے کسی کے حق ہم نے تلف کر تھے تھے دبا, د, دبا دیئے تھے. تو آج ان حقوق کو ادا کرنے کا موقع ہے ماں باپ کی خدمت کر کے ثواب کمانے کا موقع ہے بکثرت عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات رفیہ حاصل کرنے کا موقع ہے ایک وقت وہ آئے گا جو ہم سب کے ساتھ آنا ہے کہ یہ تمام مواقع ہم سے جکسر چھوٹ جائیں گے پھر ہم ہوں گے قبر کا گڑھا ہوگا اور ہمارے اعمال اور اس کا حساب کا سلسلہ ہوگا تو اللہ قبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مزید ملنے والی زندگی پر شکر ادا کیجئے نماز و فجر کا وقت تھا امید آپ نے اٹھ کر ضرور نماز ادا کی ہوگی اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے نیکیاں کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے مدنی انعامات پر عمل کا ذہن بنائیے انشاءاللہ شاء گناہوں سے بچنے اور بکثرت نیکیاں کرنے اور اس پر استقامت پانے کا آپ کو بھرپور موقع ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زندگی بھری عطا فرمائے اور مدنی چینل کے جو دیگر ناظرین ہیں وہ بھی اپنے حساب سے یوں سوچ سکتے ہیں اپنے آپ پر یوں غور کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فکر مدینہ کرنے کا آخرت کی فکر کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ ہمیں بزرگان دین نے بتایا اور طرح طرح کے انداز ہمیں بزرگوں کے ملتے ہیں جس طرح یہ خواب کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہمارے ارشد نے جو خواب بیان کیا اسی طرح بعد بزرگان دین کے یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبرستان جایا کرتے اور قبرستان میں جا کر اپنے اس گھر کی تیاری کے حوالے سے غور و فکر کیا کرتے اور ایک بزرگ کا تو بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ایک قبر بنا رکھی تھی اس کے اندر جا کر لیٹ جاتے اور یہ گمان کرتے گویا کہ میرا انتقال ہو گیا میں قبر کے اندر ہوں اور مجھ سے فرشتے حساب کتاب کر رہے ہیں تھوڑی دیر یوں غور فکر کرتے اور پھر اپنے آپ کو کہتے کہ دیکھ ابھی تو زندہ ہے ایک اور موقع ہے تو جو معاملات رہ گئے اب ان کو پورا کر لے تو یہ ان کی فکر مدینہ کا انداز تھا تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے تو خواب میں جس طرح سے آپ کو تنبیہ کی گئی آپ بھی کوشش کیجئے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس کی بارگاہ میں بلند مراتب پانے اور گناہوں کو بخشوانے کا سلسلہ کر سکیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب اللہ میرا میں غازی خان اختاری سوگت پور بلوچستان سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں کپڑے بدل رہا ہوں لباس وہ گہرے نیلے کا رنگ کا ہے تو اس کی مجھے تعبیر بتا دے غازی خان بلوچستان سے آپ نے کال کی کپڑے تبدیل کر رہے ہیں آپ جو تفصیل ہمیں معلوم ہوئی تھی تو اس میں غازی خان بھائی نے بتایا تھا کہ قرضدار بھی ہیں مالی حالات جو ان کے درست نہیں ہیں تو آپ کا کام اچھا ہے حالات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے انشاء اللہ جل بہت جلد اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے آپ کو طرزے سے خلاصے پانے اور جو مشکل حالات ہیں اس سے نکلنے کا موقع ملے گا تو املی طور پر بھی اس کے لیے کوشش کیجئے اچھا خواب آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اچھے خواب پر شکر ادا کیجئے مزید اس کی عبادت میں کوشش کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو البیب سلو میرا نام لے کے ہے میں گاؤں چکڑا سے بات کر رہا ہوں تو مجھے رات کو خواب یہی ہے کہ بارش شروع ہے کچھ جگہ پہ پانی ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں ہے اس کی تحبیر آپ بتا دیں بارش کا دیکھنا یہ نزول رحمت خیر اور منفعت کے ملنے کی دلیل ہے لیکن آپ نے بیان کیا کہ کچھ جگہ پر پانی کو دیکھا کچھ جگہ پر آپ نے نہ پایا تو آپ نیکیوں میں مزید کوشش کیجیے گناہوں پر غور کیجیے اپنے دن اور رات کے معاملات پر غور کیجیے کہیں آپ اپنے آپ کو فرائض واجبات سے غافل تو نہیں پاتے اگر ایسا معاملہ پاتے ہیں تو اللہ مبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے ذریعے کوشش کیجیے انشاءاللہ شاء خیر اور بھلائی آپ کو ضرور ملے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب میں حاصل آباد سے ظفر اقبال بول ہو رہا ہوں اور مجھے دو دن مسلسل خواب آئیے ایک دن میں نے سرخ انار دیکھے ہیں اور دوسرے دن ایک الو کو میں نے پانی میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہیں دو خواب ظفر اقبال بھائی آپ نے بیان کیے تو پہلا جو آپ نے خواب بیان کیا سرخ انار کا دیکھنا سرخ انار کا دیکھنا اچھا ہے لیکن اس وقت جب کہ انار کے موسم میں دیکھا گیا تو آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے خواب کب دیکھا تو اگر انار کے موسم میں آپ نے دیکھا تو اچھا خواب ہے منفیاحت اور خیر ملنے کی دلیل ہے اور اگر انار کے موسم میں نہیں دیکھا بے موسم آپ نے یہ خواب دیکھا تو پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ غور کر لیجئے چونکہ آپ نے بیان نہیں کیا اس لیے کسی صورت کو متعین کرنا ممکن نہیں الو کا دیکھنا حاسد کی علامت ہے حاسد کینا پرور ایسے شخص کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی سے حاسد کے شر سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے اور سورہ فلق سورہ ناس کی کثرت کیجئے ان شاء اللہ ان صورتوں کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاسد کے حسد اور اس کی برائی سے محفوظ فرمائے گا اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ ہے مکتوبات و تعویزات اتاریہ جو تاویزات کا سلسلہ ہے وہاں سے آپ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے حفاظت کے لیے حاسدین سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل اللہ تبارک و, و تعالیٰ کے کرم سے خیر رہے گی اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں سلی حبیب السلام علیکم میرا نام محمد سہین ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میں نے خاص میں یہ دیکھا ہے کہ ہم کچھ تین چار دوست کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک کتا آتا ہے وہ سب کو چھو کے صرف میرے پاس یا آ رہا ہے اور مجھے کاٹنے والا ہوتا ہے اور کوئی دوست دوسرے کو کھینچ کے چلا جاتا ہے اس کی مجھے تعبیر بتا دیں کمزور دشمن کے حملے کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کریں کچھ نہ کچھ راہ خدا اجزا وضل میں صدقہ کریں ان شاء اللہ سے ہر قسم کی تکلیف سے آزمائش سے آپ کی حفاظت رہے گی باب المدینہ سے آپ نے کال کی امید ہے آپ دعود اسلامی کے اجتماعات کے اندر شرکت کرتے ہوں گے اگر نہیں کرتے تو الحمد عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ سمیت متعدد مقامات پر باب المدینہ میں کئی مقامات پر ہفتہ وار کا سلسلہ ہے کرنگی رضا مسجد اسی طرح بہار مدینہ مسجد اورنگی میں بھی اجتماع ہوتا ہے تو جو آپ کو قریب پڑے وہاں پر آپ شرکت کی نیت کیجئے آشقان رسول بکسرت شریک ہوتے ہیں الحمدللہ اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے دعا میں شریک ہو کر اپنی حفاظت کے لیے نیک بننے کے لیے دیگر جائز امور کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ جلد قبول ہوگی کل جمعرات ہے اگر آپ اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ نیت کر لیجئے کہ کل جمعرات مغرب کی نماز دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ادا کروں گا نہ صرف یہ ہمارے اسلامی بلکہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں سبھی ہی نیت کیجئے انشاءاللہ شاء ہر ہفتے کوئی اجتماع ہوتا ہے کل جمعرات ہے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ اجتماع میں شرکت کر کے دیکھیے آپ کو کس قدر اس کے بارکات ملتی ہیں سنتوں تمہارا بیان ہوتا ہے رکت انگیز دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں اللہ قبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں وہاں اس کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بھی رسول کی صحبت میں ہمیں مل سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت کی خواہش کس کو نہیں ہر شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی نیک اور جائز مراد ہوتی ہی ہے بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں شفا کے لیے دعائیں کہتے ہیں مالی حالات دوسرے نہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں دیگر امور کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں اور جو دعا کے جلد قبول ہونے کی وجوہات بیان کی گئی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی نیک مقام پر نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا جلد تر قبول ہوتی ہے تو ہفتہ وار استعمال میں شرکت کی عادت بنائیے انشاءاللہ بیان سنیں گے مدن پھول حاصل کرنے کا موقع ملے گا علم دین حاصل ہوگا علم دین حاصل کرنے کے فضائل دیگر برکات اپنی جگہ پر انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک جگہ پر اللہ کے گھر میں مزید کتنی بابرکت اور مقدس جگہ ہے کتنا پیارا مقام ہے اس مقام پر آشقان رسول کی صحبت میں رو رو کر دعا کرنا نصیب ہوگا تو ان شاء اللہ دینوں دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ حبیب میرا نام شفاء شفا احمد شہر پنجاب سے ہے اللہ میری امی جان کو خواب آیا ہے کہ میرے ہاتھ میں کبوتر ہے اس کی طبیعت بتا دیں مہربانی شفاء احمد شفاء احمد بھائی آپ نے اپنے, اپنے والدہ کا خواب بیان کیا جو کہ آپ سے متعلق ہے اگر آپ وضاحت کر دیتے تو صورت متعین ہو جاتی البتہ آپ غور کر لیجئے اگر آپ کی شادی کا عنقریب سلسلہ ہے یعنی گھر کے اندر بات چیت چل رہی ہے شادی کی تیاریاں ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری کے جلد شادی کا سلسلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مبارک فرمائے اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی شادی خانہ آبادی فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. پر توجہ ہے آخرت کیجیے فکر آخرت کیجئے آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول کیجئے یہ خواب بھی بطور تب بھی آپ کو دکھایا گیا ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں فیس آباد سے بول رہا ہوں جنا والا سے محمد سجاد میری خواب یہ ہے کہ میری بیگم کو خواب رہی ہے کہ وہ نا صبح کے وقت تک جیسے ٹائم خواب دیکھ رہی ہے کہ میں نا باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوں سعودی عرب میں اور وہ بہت خوش ہے مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ باہر جائیں گے باہر جائیں گے اور میں باہر چلا جاتا ہوں سعودی عرب میں یہ اس کی تبیر میں نے پوچھنی ہے واہ عموماً لوگ کمانے کے لیے باہر جانے کا ذہن رکھتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں گھر والوں کو بھی خواہش ہوتی ہے اور وہی چیز آپ نے خواب کے اندر بھی دیکھ لی تو کیونکہ اس طرح کا آپ کے ماحول ہوگا اسی طرح آپ کو خواب میں نظر آیا البت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا وہاں جانا آپ کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہتر ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ل... آپ کو وہاں کے لیے سفر کی سادہ نصیب فرمائے اور جب بھی دعا کریں تو ہمیں یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی دنیاوی شے کے بارے میں دعا کریں تو یوں دعا کریں کہ یا اللہ زوجل اگر میرے حق میں یہ معاملہ بہتر ہو تو مجھے عطا فرما یا کہ دینی معاملہ تو بہتر ہی بہتر ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اگر دعا کریں نماز کی پابندی کے لیے تو اس میں پابندی ہی کی دعا کریں گے تو بہتر ہی بہتر ہے لیکن اگر کسی مباح کام کے لیے کسی دنیاوی کام کے لیے کسی دنیاوی امر کے لیے آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یوں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل میرے لیے میرے حق میں میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ بہتر ہے یا نہیں مثال کے طور پر یہی لے لیجیے جیسے کہ ہمارے اسلامیہ نے خواب بیان کیا کہ ملک سے باہر جانے کی تمنا کسی نہیں ہوتی عموماً جو غریب ممالک میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان ممالک کی طرف سفر کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جن کی کرنسی اچھی ہوتی ہے مال زیادہ ہوتا ہے لیکن ہر شخص جو ایسے ملک میں سفر کر کے جاتا ہے <coughs> ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو بد تصرت اس طرح کے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے کہ باہر گیا اور گیا کمانے تھا جو کچھ پہلے سے جمع شدہ تھا وہ بھی گنوا کر آ گیا باہر جا کر کما تو بہت زیادہ لیا لیکن کسی اور معاملے کے اندر ایسا دھرا گیا ایسا گرفتار ہوا کہ وہ مال اس کے کام ہی نہیں آیا باہر چلا گیا دنیا تو کمالی لیکن اپنے نیکی کے معاملات میں اخروی معاملات کے اندر اتنا پیچھے ہو گیا کہ جو نیکیاں پہلے کرتا تھا اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے یہ بھی یقیناً ایک ہمارے لیے نقصان دہشہ ہے کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے کولر اسلام بھائی آپ بالخصوص اور بالعموم تمام ہی یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ز میرے حق میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ فرما تو ان شاء اللہ اللہ تبارک وطالعہ کے کرم سے نقصانات سے حفاظت رہے گی ورنہ ہم نے جو مانگا ہمیں مل گیا اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے برا تھا تو ہمارے لیے نقصان کا سامان بھی ہو سکتا ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلو اللہ علیہ السلام علیکم میں حسین سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دکھا میں اپنی گاڑی کاٹ رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس چیز کی علامت ظاہر کرا الطاف بھائی سرحد سے آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا یہ قبل تشویش ہے اور بہت زیادہ برائی کی طرف بڑھنے کی علامت ہے انتہائی سنجیدگی سے اپنے اعمال اور معاملات کا جائزہ لیجئے غور و فکر کیجیے عقائد اور اعمال دونوں اعتبار سے اپنی صحبت پر غور کیجئے کس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور اعمال کے حوالے سے بھی اپنا محاسبہ کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ یہ محاسبہ کرنا یہ غور و فکر کرنا آپ کے لیے ضرور مفید ہوگا ساتھ ہی دو کتابوں کا میں آپ کو عرض کروں گا ان کا مطالعہ اب ضرور کر لیجئے آپ کیسے ہی مصروف ہوں کیسے ہی کاموں میں آپ کا وقت گزرتا ہو یہ دو کتابیں آپ کم از کم کم از کم ضرور پڑھ لیجئے بظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کتاب کچھ بڑی لگ رہی ہو لیکن ان شاء اللہ زبل اس کا جب آپ مطالعہ شروع کریں گے میں یہ نہیں کہتا کہ ختم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اب اس کا مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کو اس کی اہمیت اور فوائد کا اندازہ ہو جائے گا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصانیف میں سے شاہکار کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب نہ صرف ہمارے کالر اسلام بھائی بلکہ جو بھی مدنی چینل پر اس وقت ناظر موجود ہے اس کتاب کو حاصل کرنے اور پڑھنے کی نیت کر لے انشاءاللہ عزوجل اللہ ز وجل آنکھیں کھول جائیں گی اور احساس ہوگا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم بعض اوقات کتنی بڑی بڑی غلطیوں اور خطاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ہم اپنا کتنا بڑا لاس کر چکے ہوتے ہیں یہ کتاب ضرور حاصل کیجیے انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کے لیے ایک مدن انقلاب کا باعث ہوگی کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب اور دوسری کتاب فیضان سنت الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنِ ماحول میں درسی کتاب ہے اس سے درس دیا جاتا ہے نمازوں کے بعد مساجد میں گھروں میں بازاروں میں مارکیٹس میں الحمدللہ کئی عاشقان رسول اپنی دکانوں میں درس کا اہتمام کرتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے اداروں میں اسی طرح دینی مدارس میں اور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو بھی شعبے ہیں تقریباً شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا درج دیا جاتا ہے سنا جاتا ہے یہ کتاب بھی حاصل کیجئے اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ شاء زندگی کا مقصد سمجھنے اور کامیاب مسلمان بننے کا نسخہ ثابت ہوگی کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور فیضان سنت اگر کوئی اسلامی پہلے سے پڑھ چکا ہے دوبارہ پڑھنے کی نیت کر لیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے کتاب کا مضمون ذہن میں رہ جائے ایسا نہیں ہوتا حفظ ہمارے جیسے ہم بہتر سمجھتے ہیں بار بار پڑھیے ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ معلومات ہوں گی بلکہ فیضان سنت کا تو گھر درس جاری کرنے کی بھی نیت کر لیجئے ان اللہ ہمارا گھر ایک خوش خوش خوشگوار مدن ماحول محسوس کریں گے آپ اپنے گھر کے اندر فیضان سنت کا درس جاری کریں ان شاء اللہ بے شمار برکتیں ملے گی تو جو ہمارے کالر اسلام بھائی تھے وہ بالخصوص کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے انشاءاللہ شاء اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی وہ مدنی چینل کے ناظرین جو مکتبے تک رسائی نہیں رکھتے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ دونوں کتابیں حاصل کر سکتے ہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلو اللہ میں کشمیر برنالہ سے بات کر رہا ہوں میرا نام محمد عماد الاسلام اطاری ہے میرا جواب یہ ہے کہ میں نے دو تین دن ہو گئے ہیں رات کو حواب دیکھا ہے کہ کمبد حضرہ اور آنا کعبہ پانی میں بیٹھ کر جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں میں انہیں دیکھتا ہوں وہاں بہت خوبصورت انداز میں ہوتے ہیں اس کے متعلق میری رہنمائی فرمائے الحمدللہ آپ نے کعبہ اور مدینے کی زیارت کی اچھا خواب ہے یہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ شاء زندگی میں ضرور حقیقت میں جاگتے ہوئے ان مقامات کی زیارت کرے گا حج و عمرہ کرنے کی سعادت ملنے کی بھی دلیل ہے عملی طور پر کوشش کیجیے اقدامات کیجیے تیاری کیجیے انشاءاللہ اللہ ز وجل اللہ ضرور کرم فرمائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب الحمۃ سے میرا خواب یہ ہے کہ خواب میں بینگن دیکھنا کیسا ہے کہ مثلا کسی نے خواب میں بینگن دیکھا کسی کے گھر میں تو اس سے بینگن مانگا تو اس نے کہا کہ نہیں ہمارے تو بینگن نہیں ہیں تو اس کا جواب مطلقاً بینگن کا دیکھنا غم و خزن کی علامت ہے دیکھنے والے کو کوئی غم لاحق ہوگا کوئی خزن ملال میں وہ مبتلا ہوگا تو اللہ تبارک و وطالعہ کی بارگاہ میں غم سے حفاظت کسی بھی تکلیف سے پریشانی سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے ندینے کے غم کی دعا کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ کا غم نصیب ہو گیا تو دنیا کے غموں سے چھٹکارا مل جائے گا اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں شرکوت سے آپ نے کال کی شرکوت میں بھی دعوت اسلامی کا الحمدللہ مرکز ہے اور ہفتہ وار اجتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اب معلومات کر لیں شورکوٹ شہر یا شورکوٹ سٹی دونوں مقامات پر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے تو جس مسجد میں اجتماع ہوتا ہے وہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو تاویزات کا بستہ بھی مل جائے گا تاویز حاصل کر لیجئے گا اگر واقعی آپ ان دنوں بھی غم میں کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس کی حفاظت کا تعویذ اور وظائف بھی آپ کو مل جائیں گے تو کل ہی جمہارات ہے تو کل ہی اجتماع میں شرکت کر لیجئے اور اگر آپ پہلے شرکت نہیں کرتے تھے تو باقاعدہ شرکت کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ بھی حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور ہفتہ وار اجتماع کی برکات لوٹنے کا بھی ضرور موقع آپ پائیں گے اللہ نے چاہا تو ایک مرتبہ شرکت سے بار بار شرکت کرنے کا آپ ذہن پائیں گے جذبہ ملے گا انشاءاللہ شاء آپ کو بہت لطف حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دنیاوی مصائب و عالام غم و خزر سے محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے کا وقت جو ہے وہ ہمارا اختتام کے قریب جا لیجئے سلسلہ خوابوں کی تعبیر ابھی جو آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا نشر و مقرر کے طور پر بروز منگل دوپہر تین بجے دوبارہ دیکھ سکیں گے جو سلسلہ ابھی براہ راست آپ نے ملاحظہ فرمایا نشر مقرر کے طور پر آئندہ منگل دوپہر تین بجے دوبارہ آپ دیکھ سکیں گے آج رات بارہ بجے روحان علاج کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا یہ بالخصوص ہمارے یورپین ممالک کے لیے براہ راست نشر کیا جاتا ہے تو روحانی علاج کے سلسلے کو دیکھنے کے لیے آج رات بارہ بجے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کال ریکارڈ کروانا چاہیں تو ہمارا نمبر نو no فرما لیجئے ابھی سلسلے کے فوراً بعد سے تریسٹھ منٹ تک آپ خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنے کال ریکارڈ کروا سکیں گے نمبر ہمارا ہے 021 ٹو ون دوبارہ سن لیجئے 021 3494 ون 2525 اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں چاہیں تو اپنا خواب ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا ایڈریس ہے خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ہمارے سلسلوں کے لیے اس سلسلے کے لیے چاہیں وہ مشورہ دینا چاہیں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں یا کسی بھی مدنی چینل کے سلسلے کے حوالے سے تو فیڈ بیک کا ایڈریس نوٹ کر لیجیے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس میل ایڈریس ایڈ پر آپ اپنے مشورے, تاثرات وغیرہ ہمیں میل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق اطا فرمائے آمین بجاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم